لقل کان لقمفی رسول اللہ کی اس وتحسان اے لوگ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہیں کسی مغربی تہذیب یہود و نصارہ ہندوؤں یا کافروں کی کسی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت کردار اور آپ کی سنتیں کافی ہیں حضور کی زندگی نمونہ ہے مثال ہے کس کے لیے لمن کا نرج اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی ہی بہترین مثال ہے اور جب مومنوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا قالوا حاضا ما وعدن ورسوله। تو انہوں نے کہا یہ وہی لشکر ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا کہ اس لشکر پر اللہ ہمیں فتح دے گا وہ صدق اللہ و انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا و ماں زاد ہوں اللہ و تسلیماں اس لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور بڑھ گیا من مینین اور مومنوں میں سے بعض مومن ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ تمنا کی کہ پروردگار تو ہمیں اپنی راہ میں مرنا نصیب کر تو بعض مومنوں کو شہادت کا رتبہ مل گیا اور بعض شہادت کے انتظار میں ہیں یعنی اگر میدان جنگ سے بچ بھی گئے تو انہیں افسوس یہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی موت سے یہ گھبراتا نہیں ہے مومن مومن موت کو دیکھ کر بزدل نہیں بنتا من المؤمنین اور مومنوں سے بعض مرد وہ ہیں صدق کو ماحد اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی فمن ہوں اور بعض بو ہیں من اور دو کہ جو اپنی منت پوری کر چکے یعنی جو انہوں نے شہادت کی دعا کی تھی وہ دعا پوری ہو گئی ومن ہوں میں اور اور بعض بو ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں وما بدلو تبدیلا اور وہ زیرہ نہ بدلے اور وہ بات پر ثابت قدم ہیں اسلام کے لیے ان کی جان اور ان کا مال حاضر ہے سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اسلام کے لیے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ہماری جان ہمارا مال حاضر ہے لی یجزی اللہ الصادقین بالصدقهم تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے و يعذب المنافقین اور اللہ تعالی منافقوں کو عذاب دے ان شاء اگر وہ چاہے او يتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے رد اللہ الدین کفرو بے اللہ نے کافروں کو ان کے غضب کے ساتھ اور ان کی پریشانی کے ساتھ واپس لوٹا دیا یعنی جیسے غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے یہ اپنا غصہ مسلمانوں پر نہ اتار سکے اور زلیل رسوا ہو کر بھاگ گئے لم یا نالو وہ کوئی خیر حاصل نہ کر سکے و كف الله المؤمنين القتال جنگ کرنے کے لیے مومنوں کو اللہ کافی ہے۔ وكان الله قويا عزيزا اور اللہ قوی ہے غالب ہے۔ وانزل الذين واحرهم من اهل الكتاب من صياصيهم اللہ تبارک وتعالى نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کو جن لوگوں نے دشمنوں کی مدد کی انہیں ہم ان کی قلوں سے نیچے اتارا وہ قلوب ہی مروبا اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب تاری کر دیا فریقا تخت الونا ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو وہ تاثر اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو تو جو اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کی قوت ٹوٹ گئی وہ آؤ رسا اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا وہ دیا اور ان کی بستیوں کا وارث کیا ان کے گھروں کا وارث کیا وہ اموال اور ان کے مال کا وارث کیا ار دل لم تو اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اس زمین سے مراد خیبر ہے جو فتح قریضہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا یا وہ ہر زمین مراد ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے وہ کان اللہ علاق الشعین قدیع اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے